ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کرو کریو رہا ہے بلندی نصیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ان اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيْجِ قُلْ هَلْ يَشْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ اللہ علیہ یہ سورة الانعام کی آیت نمبر پچاس ہے جو میں نے خطبہ میں کلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہو فرماتے ہیں قُل آپ فرما دیجئے لا عقوری خزائن اللہ میں <سؤال> تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں ولا عقول القم انی ملک اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں تو ان تین چیزوں کی نفی فرمائی میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا اور میں اپنے آپ کو فرشتہ بھی نہیں کہتا اس نفی کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی معجزہ دیکھا نہیں تھا مادی معجوے بھی دیکھے قیمی اور روحانی معجزے بھی دیکھے لیکن ضد کی بنا پر انکار کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے معجزات عطا فرمائے مگر آپ کے معجزات میں سے یاد رکھیے کہ سب سے بڑے معجوے دو تھے ایک معجزہ قرآن دائمی معجوہ علمی معجزہ سارے زمانوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے معجزہ جیسے آج سے سوا چودہ سو سال پہلے معجوہ تھا آج بھی معجوہ ہے اور قیامت تک کے لیے معجوہ ہے اس لیے کہ آپ کی نبوت دائمی تو آپ کا معجزہ بھی دائمی جیسے چیلنج تھا قریش کو اہل عرب کو کہ اگر تمہیں قرآن کی حقانیت میں شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہے فتو بھی صورت مثلی تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ تو یہ چیلنج آج بھی ہے سارے انسانوں کو چیلنج ہے تو آپ کا ایک معجزہ تو قرآن اور دوسرا معجزہ خود آپ کی سیرت آپ اندازہ کیجئے آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا اور علاقہ ایسا جس میں کوئی مدرسہ نہیں کوئی مکتب نہیں, نہیں کوئی سکول نہیں کوئی کالج نہیں کوئی علمی مرکز نہیں کوئی عالم نہیں پھر آپ یتیم ہو گئے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم اور امی بھی کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے اور چالیس سال مکے والوں کے سامنے گزارے ان کے درمیان گزارے ایسا نہیں کہ آپ یک کہیں سے آ گئے ایک دم کہیں سے آ کہ ایک دم کہیں سے آ جاتے تو ممکن ہے کہ وہ کہتے کہ ہم نے آپ کے ماضی کو نہیں دیکھا ہم نہیں جانتے کہ آپ کیسے تھے اور یہاں آ کر کیا بن گئے ایسا ہوتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے علاقے میں جا کر پیر بن جاتے ہیں ملنگ بن جاتے ہیں درویش بن جاتے ہیں تعویذ دینا شروع کر دیتے ہیں دم درد شروع کر دیتے ہیں ایک کو آرام آ گیا اس نے حضرت کی تعریفیں کرنی شروع کر دی بہت پہنچے ہوئے ہیں اور جس کو آرام نہیں آیا اس نے کہا تقدیر میں ہی ایسا تھا اللہ کی طرف سے گویا کہ صحت تو حضرت دیتے ہیں بیمار اللہ کرتا ہے معاذ اللہ ایسی سوچ تو ایسا نہیں کہ آپ یکا یک کہیں سے آگے ہوں دنیا کے درمیان پیدا ہوئے بچپن بھی ان کے درمیان گزارا جوانی بھی ان کے درمیان گزاری ماحول ایسا جس میں شراب نوشی عیب نہیں بدکاری عیب نہیں چوری ڈکیتی عیب نہیں چوری کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اپنی بہادری بیان کرتے ہیں قتل عام ہے گنا عام ہے اس ماحول کے اندر چالیس سال گزارے اور زندگی کا دامن محفوظ رہا بڑا دھبھا تو کیا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی آپ کے دامنے زندگی پر نہیں لگا کسی کو جرت نہیں ہوئی ابو جہل نے سب کچھ کہا ابو لہب نے سب کچھ کہا دوسرے دشمنوں نے سب کچھ کہا قرآن کے بارے میں کہا نبوت کے بارے میں کہا موجوں کے بارے میں کہا لیکن میرے آقا کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہہ سکے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا فلاں کا حق دبایا تھا فلاں پر ظلم کیا تھا کسی عورت کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا تھا معاذ اللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کہہ سکے تو چالیس سال گزارے ان کے درمیان اس طریقے سے اور چالیس سال تک کبھی ایک حرف بھی ایک جملہ بھی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آپ نبوت کا دعوی کرنے والے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور چالیس سال کے بعد یکا یک غارے ہرا میں بیٹھے اور وہاں سے تشریف لائے تو کہا مجھ پر وہی نازل ہو گئی یہ بسم البی کلبی خلاق اور پھر وہی کا سلسلہ جاری رہا